میں یا پتا گے زاجر ہے زاجر بھی ہے تخوی کو خروی بھی, بھی اور جو شخص کرتا ہے سبائے اسلام کے کسی اور مذہب کو پسر گز نہ قبول کیا جائے گا جا تو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب پر حق ہیں اللہ کا فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں ہوگا اسلام یہ مذہب ہے اور وہ آخرت کے اندر خاص میں سے ہوگا کی فیاد اللہ قومن مورزین عل اسلام کے اقسام میں سلاسہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب کو طلب کرتا ہے ہر جنگ قبول ہوگا تو اس نے اسلام سے اعراض کیا یا نہیں تو مورزین عل اسلام کے اقسام میں خلاسا تین کس بیان ہو رہے ہیں دکھائے جی مور دین علیہ السلام کے افسام خلاصہ پہلا کس مرتدین کی فیا اللہ قومن بیان مرتدین بھائی ایک آدمی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 ہدا پہ ہوں وہ ہدایت پہ قائم نہیں ہے وہ گمراہی کے طرف چلا گیا ہے یہ سمجھی بات اب تمہیں سمجھ آئے آیا بیان مرتین کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالی جو مرتعد ہے وہ ہدایت پہ قائم ہے یا ہدایت پہ چھوڑ گیا ہے دا. کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالی ایسی قوم ہو جنہیں کفر کیا بعد ایمان اپنے اور بعد اس کے شاید اسے بھی پہلے بعد معروف ہے اور بعد اس کے کہ گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول کیا ہے حق ہے اور آگے اس کے پاس دلائل کی تین چیزیں ہیں نا ایمان اللہ ہے حضور کی حقانیت کی گواہی دی دلائل بھی دے کے لیے اس کے بعد کیا ہوگا ہے کافر بن گئے اب یہ کہ ہم ہدایت کے اوپر قائم ہے قائم ہے یا نکل گئے ہدایت اس لیے مانا یہی آئے کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بل یا ظالمین اور اللہ تعالیٰ نی ہدایت پہ قائم رکھتا ایسے بیٹھیں گے لوگوں کو ظالمین کا من کیا کرو بیٹھیں گے لوگ الا جزاؤ انجام انجام ارتداد یہی جی لوگ ہیں بدلہ ان کا یہ ہے کہ بے شک ان پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی لوگوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اسی لانت کے اندر لانت کا سر جہنم لہذا ہمیشہ کس میں رہیں گے جہنم ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ محلہ کیے جائیں گے محلت کس وقت دیے جائیں دخول سے پہلے مثال طور ہو گیا دو میں ڈالو تو کہیں گے لا تین دن کی تو محلت دے دو کہ محلت ہوگی تو دخول سے پہلے محلت نہیں ہوگی دخول کے بعد تقریب نہیں ہوگی الہب تو مورزین علیہ السلام کے اقسام میں شیر پہلا قسم کیا تھا اب دوسرا کے سن لکھو تائے دوسرا کے سی تائن کا ہاں جو مرتد توبہ کر لے اسلام سے پھرے مرتد ہو گئے پھر کیا کر لی توبہ کر لیں سمجھے اور اصلاح کر لی لیکن توبہ زبانی نہیں سمجھے جی ایک آدمی کے متعلق ہمیں شک تھا کہ مرزائی ہے وہ میرے پاس آئے کہ میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ عام طور پر مرزائیوں کو ہم برداشت نہیں کرتے مرتا ہے حضور کے دشمن کندی تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزائی نہیں ہیں ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں اس میں وہ تکیہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں یا آمدی کہتے ہیں تو قیدی تو زبان سے ہم مرزائی نہیں مرزائی ہی مقابل کہتے ہیں ایسے کہتے دیتے قوم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم مرزائی لاہوری بھی نہیں قادیانی بھی نہیں آمدی بھی نہیں اور مرزا غلام مد جو کادیان کا تھا اس نے چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجدین کا دعویٰ کیا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 تا مجھے یقین لایا تا بھی لکھا ہے نا مگر جن لوگوں نے توبہ کی بات اس کے اور اسلح بھی کی یہ پہلے پڑھ چکے ہو آپ اصلاح بھی کریں کسی کو گمراہ کیا تو ان کو بتائیں پس بے شکل بخش نے باد مہربان یہ کتنی قسم آ گئے اب تیسرا کیسم ہے مسرین کا تیسرا کیسم لکھو مسررین مسررین جانتے ہو کیا اسرار کرنے والے جو لوگ اسلام سے پھر گئے مرتض رہے اور ان کی موت بھی کس کے اوپر آ کفر کے اوپر آ گئی یہ ہے مسرین تیسرا کس مسرین کا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے کے پھر بڑھاتے رہے کفر کو ہر کس قبول کی جائے گی توبہ پاؤن کی جہاں آپ سوال کریں گے کہ کیسے توبہ قبول نہیں بھائی جو آدمی مرتل ہو جائے چلو کفر کے کو اوپر رہ جائے دس سال بیس سال پھر توبہ کرے توبہ قبول ہی ہوگی تو ہوتی ہے ادھر کیوں ہے ہر میں قبول کی جائے گی توبہ ان کی لکھو موت بھائی مسیر کون ہوتا ہے کس کو ہوتے مسیر جو موت کا کیا رہے اس لیے میں نے مصر کہا ہے اگر موت سے پہلے توبہ کر لے تو کہاں مسر رہا تو مسیر ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے عنوان بھی مصر ہی ہے ہر جگہ قبول کی جائے گی توحبہ کس وقت موت جب سکرات تاری ہو توبہ قبول ہے تو لکھ لو بکت موت لکھا ہے یا لکھو ظاہری توبہ بطور نفاق کے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 تو چوری سے گناہوں سے توبہ کرے گا سے قبول ہوگی قب سے توبہ کرے دوسری چیز بعد میں ہر کہنے قبول کی جائے گی توبہ ان ذریعے ہی لوگ مرا ہے ان اللہ جین کا آدم قبول فدیا از کافر آدم قبول فدیا از کافر مطلق کافر سے فدیا بھی قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن آدم قبول از کافر آج دنیا کو ایمان کی قدر کا پتہ نہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کل کو قیامت کے دن پتہ چلے گا ایمان کی قیمت کا اگر کافر یہ چاہے گا قیامت کے دن کہ میں ساری زمین سونے سے پور کر دیتا ہوں دل پر ساری زمین میں سونے سے پر کر کے دیتا ہوں میرا ایمان قبول کر لو قبول ہوگا زمین سونے صاحب پتہ چلا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے آج وہ قبول کی کافر جن لوگوں نے کفر اور مر گئے اس سال میں وہ کافر کافی پر ہر کے نا قبول کیا جائے گا من ان میں سے کسی ایک سے مل العاربا زمین پر سونا مل منا بار زمین بار سونا اگرچہ فدیہ دے لال ساتھ اس کے یہی لوگ ہیں کے لیے آپ دردناک ہے اور نہ ہوں گے ساری سونے سے پور کر دے کا پیسے قبول نہیں ہوگا اب آگے کروایا کہ اے مسلمان ہو کافر کا تو سونا قبول نہیں ہوگا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو چاہے تھوڑا یا بہت تمہارا قبول ہوگا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 انجال یا تون اکمن اطکار ارد تمہارے پاس لوگ آئیں گے اطراف زمین سے تمہارے پاس لوگ آئیں کیسے اطراف زمین سے مشرق مغرب چمار جلو انجال یا تون اکمن اطکار ارد یا تو پکا ہوں نی وہ دین کی کیا حاصل کریں گے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 وہ غریب ڈر کے مارے باہر بیٹھا رہا میں اندر مطالعہ کر رہا تھا وہ پھر غریب لکھتا رہا تحریر بھی پوری نہیں آتی تھی تو بعد میں آ کے مجھ کو سیا میں نے جب پڑھا تو حقیقت میری آنکھوں سے آنکھوں ہنسے لگے میں نے کہا کتنا دور سے غریب آیا ہے اور میری انتظار میں بیٹھا رہا کاش کے مجھے پیرے مل جاتا ہے میں نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا ابھی اس کا داخلہ کروں گا بھئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ہاتھ کڑے کرے جو رات کو آیا تھا اے بیٹھا ہے کہیں وہ ہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا نہیں کھانا ملا تھا آپ کو رات کو گزارا اچھا گیا تو ابھی داخلہ کرا دیں گے پس سا سوبح اٹھایا ان کے ساتھ آدمی اچھائی سے دیکھا ہے تو دور سے جو آتا ہے نا کہتے ہیں مجھے بڑا پیارا لگتا ہے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 ہمارا بھی مانگنا بھی سواب ہوگا کہ حضرت فرماتے ہیں تم نے ان کے لیے انتظام کرنا اچھا ہے نا قرآن دو کتاب دو سمجھے کھانے کا انتظام کرو ان سے پوچھا بھی کرو خیر واقعی ہی پوچھا کرو بھائی کو تو نہیں بیمار تو نہیں سمجھے یہ بہت بڑی جزا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہے دین کے خاتموں کی خدمت کرنا بہت اچھا سواب ہے ہم ایسے خرچ کر دیتے ہیں کہ مگئی نشئی لے جاتے ہیں ایسے مخالف لوگ لے جاتے ہیں لے جاتے نہیں تھوڑا تو خرچ کرو ہی دون. بر سے مراد ہے کامل بر کامل ہر گلی پاس ہو گئے تم کامل نیکی ہو یہاں تک خرچ کرو تم اپنی پیاری چیز سے خرچ کرو جی ہاں پیاری اچھی چیز خرچ کرو وہ نہ ہو وہ ملا کے پاس پیالہ لائی تھی لڑکی سے پیاری چیز تو ماتھے کو پنچائیں اور جو ہی خرچ کرو گے کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں الام کان بنی اسرائی رسالت پر پہلے شبحوں کا جواب یہ یہود و نصارہ شبہ کرتے تھے نا رسالت پر پہلے شبہ کا جواب یہود شبہ کر دیا حضور کی رسالت پہ شریعت پہ کہ دیکھو محمد کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم بھی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت دودھ حرام تھا انہوں نے کہا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 یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھی اللہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے دودھ بھی پیتے تھے اس کے بعد زمانہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہو گئی ارق النسا ارق النسا ہوئی تکلیف کی تو آپ نے منت مانی تھی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 تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منت کے طور پہ چھوڑی نا حرام نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد ان کی اولاد جو آئی نا تو انہوں نے کہا حضرت بھی نہیں کھاتے تھے ہم بھی نہیں کھاتے اس کے بعد نہ کھایا پھر جب تو نازل ہوئی حضرت موس علیہ السلام پہ تو اس وقت پھر اون کا گوشت کا کر دیا گیا حرام دودھ بھی حرام وہ بدخ وغیرہ بھی حرام کرا اب بات ہی من تو یہ سے حرمت ہے چندے پہلے تو حرمت تھی بھی نہیں تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریف اونٹ کا رہا گوشت بولتے ہو آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ اونٹ گوڑا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں اچھا اونٹ جب نہیں ہوتا اس لیے آپ رحبت سے ہی کھاتے ہم مدین شریف ابھی گئے تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کو اونٹ کا گوشت کھلاؤں میں نے کہا کونا کھلاؤں بھی کھاؤ گے تو مزہ آئے گا تو اونٹ کا بچہ تھا نا نوجوان وہ انہوں نے ذبے کیا اس کا گوشت تھا بہترین ہوتا تھا اسی طرح دودھ ہم نے پیا اونٹنی کا پہاڑوں میں جا کے وہاں تقریباً پچاس ساٹھ کلو میٹر دور چلے گئے وہ جینا منورہ سے حضر آیا جی بڑا بہترین ہوتا ہے سل کھا لیتے ملتا مجھ کی بات یہ ہے دیکھو جی تو رشالت پر پہلے شبوں کا جواب لکھ رہے ہو سب کھانے کی چیزیں یہ سب کھانے کی چیزیں یعنی جن کو تم کھا رہے ہو آپ اس میں مردار آئے گی وہ میں تاخیر تو نہیں آئے گا نا سب کھانے کی چیزیں تین حلال واسطے بنی اسرائیل کے ہاں مگر وہ چیز جس کو حرام کیا یعقوب علیہ السلام اسلام نے اپنی ذات پہ قبل تورات اس کا تعلق جو ہے نا کہ ہررما اسرائیل کے ساتھ نہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کان ہلل بنی اسرائیل کے ساتھ نیچے لکھ لو بعض لوگ وہاں میں پڑ جاتے ہیں من قابل یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے کان ہلے بنی اسرائیل یہ اس سب کھانے کی چیزیں تین حلال واسطے بنی اسرائیل کے مین قابل ضلع تو آگے سمے پہلے اس کے, کے اتاری تھے تو لیکن تو جب وہ پھر کا کر گئی کرم کر دیں گے کل آپ فرما دیجیے لو کو پڑھو اگر ہو تم سچے پر وہ شخص کے باندھتے اللہ پہ جھوٹ ماد کا بعد اس چیز کے دلائل ملے پر یہی لوگ ہیں زالے آپ فرما دیجئے سچ فرمایا اللہ نے پتہ بھی الملت ابراہیم حنیفہ دعوت اسلام ہم ملت ابراہیم پہ آئے اور ملت ابراہیم کس کے اندر بند ہے اسلام کے اندر اتباق اور ملت ابراہیم کی دران جنی مشرقی میں سے انا والا بیتیالی ناس رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب دوسرا شبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قبلہ مانتے ہیں بی اللہ کو اس کو کبلا مانتے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا کبلا کیا تھا بیت المقدس تھا تو یہ مل تو ابراہیم پہ تھوڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کبلا تو بیت المقدس تھا تو اس کا جواب یہ دیا گیا تم ابراہیم علیہ السلام کا کبلا بیت المقدس کہتے ہو ہم کہتے ہیں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 بی سمجھے بیت اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسماعیل علیہ السلام کا بھی اسحاق علیہ السلام کا بھی بیت المقدس کو تو, تو بنایا یاقوب علیہ السلام نے ایک روایت میں یاقوب علیہ السلام نے ایک روایت سلیمان علیہ السلام نے وہ تو بنا ہی بات میں ہے تو کیسے نبیوں کا وہ کبڑا بنا وہ بات اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا اس کے اوبانی تھے تو دوسرے شبوں کا جواب آ نہیں پر میرا دیش کا پہلا پہلا دھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے پہلا پہلا دھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے للہ دی المبت وہ ہے جو بکا کے اندر ہے بعض لوگ کہتے ہیں بکا اور مکہ ایک ہی چیز ہے یہ شہر ہے نا اس کو مکہ بھی کہہ سکتے ہو بکا بھی کہہ سکتے ہو لیکن بال مفسرین نے کہا بکا وہی جگہ ہے جہاں کیا ہے بیت اللہ ہے اور مکہ باقی شار کو کہا جاتا ہے تصویروں میں لکھا ہوا ہے مبارکین بیت اللہ اب بیت اللہ کے فضائر بھائی بیت اللہ کی سب سے پہلے پہلے بنیاد رکھی فرشتوں کی نے کس نے رکھی فرقوں نے اس کے بعد آزم علیہ السلام نے اس کے بعد شیش علیہ السلام نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ قدیم سے چڑھا رہا ہے بنا بہ تربل بخم ملائے فط اللہ کرام وزم ف شیش الف ابراہیم سمبا مالک القرش القبل حاضین جرحم و عبد اللہ بنا قزا اللہ کے مبارک لکھو نمبر بابرکت ہے بہ دل امین نمبر دو سر چشمہ ہے ہدایت کا سارے جہان کے لیے سر چشمہ ہدایت کا کس کے لیے سارے جہان کے ہاں وہ دیکھو بھوم پھرتے ہیں آشک مسل پروانا وہ دیکھو بھوم گھومتے پھرتے ہیں آشک مسل پروانا خدا کے عشق نے ان کو سب لم سے نکھارا ہے پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے آئے پیارا یا نہیں ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سر جسم ہے نمبر دو لکھا ہے پی آیا تم بات اس کے اندر نشانی ہیں واضح آیات بے کے نیچے لکھو کچھ تشریح کچھ تکوینی اس کے اندر آیات ہیں بہ کچھ تشریح ہیں کچھ کیا ہیں تکوینی ہیں تشریح آیات ہیں اس کے اندر جمع وہی ہے کہ حج بیت اللہ فارونی ماروں کا طواف کرنے بیا ہے وہی ضروری ہے صفا مروا کی سائی ہوگی تقوی یہی ہے مقام براہیم موجود ہے حج اسود موجود ہے سمجھے پرندے اڑتے ہیں نا تو بیت اللہ کے سامنے جب آتے بیدھر بیدھر ہو جاتے ہیں. اوپر نہیں اڑتے تفسیر مضری میں لکھا ہوا ہے ہاں وہ پرندہ اوپر جا کے بیٹھتا ہے جو بیمار ہو کیا شفا حاصل کرنے کے لیے چلیے اس میں آیات بینات ہیں کچھ تشریح کچھ تقوین منہا مقام ابراہیم مقام ابراہیم ابراہی سے پہلے مینہ معدو ہے ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے آیات تک نہیں آتے آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کہاں موجود ہیں ادھر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھلائی یہی ہے بانی وہی تھے من داخلا و کان یہ فزیرا نمبر کتنی ہے جی کیا وہ شخص کے داخل ہوتا ہے اس کو ہو جاتا ہے امن والا ولی اللہ الناس نمبر پانچ فرضیات حج اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج ہے بیت اللہ کا من استطاع بدل باز بدل باز ہے سب لوگوں پہ نہیں یعنی وہ شخص جو طاقت رکھے را طرح حصیہ راستے بھی زاد راہ بھی ہو سواری بھی ہو وہ من کا فرا وہ شخص کے افر کرتا ہے ساتھ فرضیات حج کے پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے خدا کو کوئی پرواہ نہیں اس کی قل یا اسے کتاب زاجر اول برائے اہل کتاب زاجر اول برائے اہل کتاب آپ فرما دیجیے اہل کتاب تم کو فرق جو اللہ کی ایتو کے ساتھ حالانکہ اللہ تعالی مطلع ہیں اوپر اس کے, کے کرتے ہو تم تو کفر سے معنی بھی چیز یہ ہے کہ اللہ متلے ہیں کلیا کتاب زجر نمبر دو پہلے بیان زلال تھا خود کفر کرتے تھے اب کس کا بیان ہے اجلال کا دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں زجر ثانی بیان ازلال اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ سے اس کو جو ایمان لاتا ہے تب غونہ نہا اے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 چور کے ہاتھ کاٹو یہ خبیص کیا کہتے ہیں کہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو یہ سب لولے لنگرے بن جائیں گے یہ ملا کہ خدا کہتا ہے از سارے کو بس سارے کا تو بد کہ خدا نے کہ ملا نے کہا ہے خبیص ان لوگ ہیں ملا کہتا ہے یہ ملا کہتا ہے کہ جانی جی کو مارو ازانی از ملا نے کہا ہے کہتا خدا ہے اللہ کے یہ بدماش لوگ شبہات پیش کرتے ہیں نہیں دین اسلام کے اندر قرآن میں شبہات پیش کرتے ہیں تاجروکے اللہ تبارک راستے سے اللہ بچائے جس کے تب گن اللہ طلب کرتے ہیں واسطے اس راستے کے کجی یعنی شبہات پیدا کرتے ہیں آپ طلب کرتے ہو تم مخاطب ہے نا وہ خطاب ہے اے خطاب ہو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 ایک آدمی جی میرے پاس آ انٹرویو لیتا ہوں میں نے کہا جی آ مماتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو اہل عزیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہو بریلیوں کے بارے میں کیا کہتے میں نے کہا بجٹ سے پوچھو کہ امریکہ کے بارے میں کیا کہتے ہو برطانیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ پوچھو مجھ سے اب یہ وقت ہے پوچھنے کا ڈانٹ دیا اس کو میں زبردست ڈانٹ بڑو اخبار میں میری طرف سے آ جاتا کہ لڑائی لڑی کہ اب میرے عزیز وقت نہیں ہے گھر کو آگ لگ جائے تو آپ پاک پانی تلاش کرتے رہیں گے یا پلیت ڈال کے بجا دیں گے پلیت پانی کا है ہے آپ کا ہے وہ نہیں یہ نہیں ڈالنا بجانے کے لیے پاک پانی تلاش کرو آپ پاک پانی تلاش کرو گے اس نے تک گھر جل جائے گا کوئی پلیت ہے کوئی پاک ہے ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی آگ لگی ہوئی آگ بجھانی لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا میں یہ میرا اپنا شعر ہے لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا میں لوگ ہیں سب ایش نے کوئی نہیں غم من تمہارا تو ہم بھی کوئی نہیں ملتا لوگ ہیں سب ایش نے کوئی نہیں بم من کیا سنا داستان غم علم میں یار من دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں اگر یار دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں یہ شیر آ چکے ہیں حاج کتاب میں ہیں یہ میرے شیر یہ میرے درد دل ہیں اور کتاب میں آ چکے ہیں خیال کرو وقت کی نزاکت کا احساس ہو فرمایا جی اچھا وہ اوسو حضرت جو آپس میں محبوب بن گئے نا تو یہ چیز کن کو پسند نہیں تھی اور کن کو یہودیوں کو پسند نہیں تھی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 وہ شیر سنایا وہ بڑا خوشی ہوں گی بات ہاں یہ گالی ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر سے وہاں پر مکاب ڈنڈے شروع ہوئے تو حضرت کو پتہ چلا میرے حضرت تشریف لے گئے اور آپ کیا کرا گی سلا کراگی دیکھو پر میں تمبی ہے وہ میں کہا مانا تم نے ایک گروہ کا ان لوگوں سے جو دیے گئے کس کو کتاب کو تو یہ یہود سارا تو لوٹا دیں گے تم کو نتیجہ لکھو لوٹا دیں گے تم کو بعد ایمان تمہارے کے کافر قبر بنا دیں اور کیوں کر کفر کر سکتے ہو تم حالانکہ تم لوگ ایسے ہو کہ پڑی جا رہی ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں ادھر ساتھ لکھو اسباب مان عن ان انل کفر اسباب مان یا انل ایسے اسباب موجود ہیں جو کفر سے روک رہے ہیں اسباب مان یا نلکف حالانکہ تم ایسے لوگ ہو کہ پڑھی جا رہی ہیں تمہارے پر اللہ کی آہتیں تو اللہ کی آہتیں جو پڑھی جا رہی ہیں کفر سے روکتی ہیں یا نہیں یہ ای نمبر ایک لکھو وقی تم رسول اور نمبر دو یہ اسباب مان یا ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے وہ میتسل دلہ اور جس شخص نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو فقل ہو دیا نا سراط مستقیم و ہدایت دیا گیا کس کی طرف سراط مستقیم کی طرح ہدایت دیا گیا شہید اسلام ڈاٹ کام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 یا ویاد الشر بشر لقد نل قمر قمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید ڈاٹ کام